وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم میرے عزیز دوستوں بھائیوں میرے بزرگوں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھی ہے اور یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو لوگ اس کا مصداق ہے جن کے لیے اللہ چل شاہ نے یہ فرمایا ہے ان کی کامیابیاں اور اللہ جل جلشانہ کی نگاہ کے اندر ان کا مقام اور عظمت ایسی واضح اور روشن ہے کہ حضرات صحابہ کو یہ تجسس اور ٹو ہوتی تھی کہ اللہ جل شاہوں نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے وہ کون ہیں وہ خوش قسمت لوگ جن کے لیے اللہ جلِّ شاہوں اتنی بڑی ان کو سند عطا فرما رہے ہیں کہ کہا اللہ جل کہ من المؤمنین رجال ہوں کہ اہل ایمان میں سے رجال رجل کی جمع ہے اور رجول مرد کو کہتے ہیں عربی کے اندر کہ اہل ایمان میں سے ایک گروہ ایسا ہے مین المؤمنین یعنی وہ لوگ ہیں مسلمانوں مومنوں میں سے لیکن ایک الگ گروہ ہے ایک الگ جماعت ہے اس گروہ کی خصوصیت کیا ہے صدق اللہ علیہ انہوں نے اللہ جانو کے ساتھ جو عہد اور جو پیمان کیا اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے اندر وہ بالکل سچے اور پورے اترے کتنا آ, کتنی بڑی بات ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا البکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نے آپ کی ریچ مبارک میں چند سفید بال دیکھے بال سفید ہو گئے چند تو سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب تھا یار رسول اللہ یا رسول اللہ بوڑھے ہو گئے آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تو حضور نے فرمایا کہ شعیب بتنی حود مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی کچھ سورتوں نے بوڑھا کر دیا مفسرین نے اس پہ کلام کیا کہ سورہ ہود میں ایسی کون سی بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خوف سے یا جس کے احساس ذمہ داری سے بوڑھے ہو گئے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ جنہوں نے فرمایا کہ فستقن کما امرت کہ آپ کو جیسی استقامت حضور کو خطاب ہے حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جیسی استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسی استقامت اختیار کیجئے تو اللہ جل شانہ نے جیسی استقامت کا حکم دیا ہے جو اللہ کا معیار اللہ کا پیمانہ ہوگا اس پر انبیاء بیاہ ہیں کہ خدا جانے ہم اس پیمانے پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے اللہ تعالیٰ خدا جانے کس معیار کی ہم سے استقامت چاہتے ہیں ہم اپنی طرف سے استقامت سمجھ رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہ ہو وہ اللہ کے یہاں استقامت نہ ہو یہاں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا گیا کہ کہین رجال ان کے مومنوں میں ایک جماعت ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدقوا ما ماحد اللہ علیہ کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ انہوں نے پورا کیا فمین اس جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا وقت صداقت کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد اپنا وقت گزار کر چلے گئے ہیں. یعنی وہ دنیا سے اس حال کے اندر رخصت ہوئے ہیں کہ اللہ جل شانو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ پورا کیا وومن ہومین تغیر اور مومنوں کے اندر ایک جماعت اور ایسی ہے کہ جو اس انتظار کے اندر ہے کہ ہم ہم ہمارا وقت کب آتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے وما بد دل و تبدیل اللہ تعالیٰ فرماریں کسی قسم کی تبدیلی کسی ان کے ایمان کے اندر ان کی کیفیات کے اندر ان کے جذبات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے عہد کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے وہ اس نہیں آئی وہ اسی طرح پختہ اور پکے اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ اسلام لاتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہوئے دین کے اندر داخل ہوتے ہوئے جس طرح کہ وہ کھڑے تھے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ چنگویم مسلمانم بلرزم کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرزتا ہوں اس بات کو کہتے ہوئے بلرزم لرزا میرے اوپر تاری ہوتا ہے کیوں کہ دانم مشکلات لا الارہ کہ میں لا الہ کی مشکلات جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ یہ عہد یہ کلمہ یہ یہ ایمان یہ ایک عہد ہے اللہ جل شع کے ساتھ کہا چونکہ میں اس عہد کی تفصیلات جانتا ہوں چونکہ میں اس کی مشکلات جانتا ہوں کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا وعدہ کر رہا ہے اس لیے جب مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس نے جو مسلمان ہے جس نے لا الہ پڑھا ہے تو میں میں ہوں اس بات کے اوپر کہ اس کا تو آخرت میں حساب ہے پوچھا جائے گا احد کے میدان میں غزۂ احد کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی آزمائش ہوئی اللہ جل شاہ کی ایک مشیت تھی کہ بدر کے اندر شاندار فتح کے صرف ایک سال کے بعد سندو ہجری کے اندر بدر ہوا ہے اور سن سنتیین ہجری کے اندر عہد ہوا ہے اس کے ایک ہی سال کے بعد یہ مارکہ مسلمانوں کے سامنے آیا جس میں ایک سامنے کی فتح جو ہے ایک سامنے کی بظاہر کامیابی جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ناکامی کے اندر بدل گئی عہد کا جو سب سے حساس مرحلہ آیا ایک ایسا موقع آیا عہد کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تیرہ لوگوں کے ساتھ رہ گئے اور ان تیرہ لوگوں کے ساتھ آپ مکمل مشرقین کے نرغے کے اندر آ گئے چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے تلواریں چل رہی تھیں نیزے چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف تیرہ جاننے سار تھے باقی مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا مختلف حصوں میں بٹ گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اسی دوران آپ کی شہادت کی اطلاع بھی اڑی جس نے مسلمانوں کے مزید اوسان خطا, خطا کر دیے ان کے مزید حوصلے پست کر دیے ان تیرہ لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے گیارہ انصار تھے اور دو مہاجر تھے ان وہ دو مہاجر ایک حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے حضرت سعیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہوئی ہے اور گیارہ انصاری تھے یہ کے بعد دیگر وہ گیارہ کے گیارہ انصاری شہید ہو گئے دو لوگ رہ گئے آپ کے ساتھ ایک حضرت طلحہ اور ایک حضرت صادبنبی وقاص تو ان دونوں حضرات نے غیر معمولی جافشانی غیر اور تلوارے چل رہی ہوں نیزے چل رہے ہوں اور اس کے اندر تیر چل رہے ہوں اور دفاع کرنے والے دو بندے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے چاروں طرف سے دفاع کر رہے تھے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے کے اندر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حفاظت کے اندر سو سے زیادہ زخم ان کے جسم کے اوپر آئے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا انگلیاں اڑ گئی تھی اسی کے اندر. سینہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یوم الاحد کل طلحہ کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا وہ تو طلحہ نے اس دن کمائی کی ہے جو اس دن اس انہوں نے کرنی تھی تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم کے اوپر بشارتیں دی قدم قدم کے اوپر بشارتیں دی حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ ادھر سے نکلے عہد سے اور اس پہاڑ کی طرف جہاں آپ نے پناہ لی وہاں جا رہے تھے تو آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور دو جگہ پہننے کی وجہ سے انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے ایک چڑھائی آئی جس کے اوپر آپ چڑھائی کی کہ عمودی ہونے کی وجہ سے آپ اس پہ چڑھ نہیں پا رہے تھے تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت کے اندر یعنی وہ سو زخم کھا چکے ہیں ہاتھ ان کا شل ہو گیا ہے انگلی ان کی اڑ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اوپر پہنچایا تو آپ نے فرمایا کہ اوجب جب طلحہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی دوسرے موقع پر فرمایا اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو وہ طلحہ کو دیکھے یہ دن ظاہر بات اللہ جانوں نے ان سے کام لیا صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی ہم ایک چیز کا تجسس تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور آپ کا اتنا مقام ہماری نگاہوں کے اندر ہوتا تھا کہ ہم ہر بات آپ سے یوں پوچھ نہیں سکتے تھے کہ جو بات با... یعنی وہ جو دین کے ضروری مسائل ہیں وہ تم ضرور پوچھتے تھے لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پوچھتے ہوئے ہمیں یہ حجاب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ پوچھنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے اس آیت کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تجسس تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مین المین ریجال الصد اللہ کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے اللہ کے ساتھ مومن... ان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے یہ کون سے لوگ ہیں یہ کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اس کا تجسس تھا لیکن پوچھتے ہوئے حجاب ہوتا تھا حیا آتی تھی تو ہم ویسے بھی صحابہ کا معمول یہ تھا کہتے ہیں کہ ہم نے جب ایسے سوالات پوچھنے ہوں تو ہم کسی دیہاتی کا انتظار کرتے تھے اطراف کے دیہاتوں سے بدو آیا کرتے تھے یعنی وہ دیہاتی قسم کے آرابی آتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے تھے وہ ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے ان کو اتنا زیادہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی پوچھتے وہ ہمیں بھی جواب مل جاتا تھا تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک صاحب آئے اور وہ دیہاتی تھے ہم نے ان سے کہا کہ یہ آیت حضور سے پوچھو ذرا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا ہے تو وہ تو عربی تھے دیہاتی تھے سیدھا حضور کے پاس گئے کہا گیا رسول اللہ اس آیت کے اندر کون لوگ مراد ہے اللہ چل شاہوں کی تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اعراض کیا آپ نے اگنور کیا اس سوال کو تو وہ دوسری طرف سے گئے اور دوبارہ سوال کیا پھر آپ نے آپ نے دوسری طرف پھر تیسری طرف سے گئے پھر سوال کیا تین دفعہ پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا سیدہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس روا اس حدیث کو خود روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں آپ نے تین دفعہ میں جواب نہیں دیا اور مسجد میں تھے آپ کہا اتنے میں میں مسجد کے اندر داخل ہوا ہر طلحہ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور نے پوچھا کہاں گیا وہ شخص جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مین المین رجاد مصدحد اللہ علیہ کے اندر کون لوگ مراد ہیں تو وہ آدمی سامنے آ گیا رسول اللہ میں نے پوچھا تو آپ نے طلحہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے یعنی حضرت طلحہ کی طرف اشارے سے مراد پوری جماعت صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو نبھایا ہے کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ جب اللہ جارح کی کا حکم ہوگا جان دینے کا تو جان دیں گے نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی کا دفاع کریں گے اپنی جانیں قربان کر کے نبی کو بچائیں گے نبی کے سامنے ڈھال بن کر یہ لوگ سارے غزوات کے اندر کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنی غزوات ہوئیں اس کے اندر ان لوگوں نے جو اسلام کا تقاضا تھا اس کے مطابق عمل کیا جیسے یہ حضرات کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ ہم ایک عہد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل ہو گئے ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا بالکل ایسا ہی عہد ہم سب نے بھی کیا اللہ تعالیٰ سے ایک فرق کے ساتھ ہے شاید فرق یہ ہے کہ ان حضرات نے کلمہ اپنے شعور کی زندگی کے اندر جب سارے کے سارے بالغ ہو گئے تھے بڑے ہو گئے تھے اس وقت ایک پورے شعور کے ساتھ ایک سمجھ کے ساتھ ایک اختیار کے ساتھ پڑھا اور مجھے اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے لیکن وہ خوش قسمتی ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن گئی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کلمہ کب پڑھا کیونکہ مسلمان پیدا ہوئے پیدائشی طور پر مسلمان تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یہ عہد یہ جو لا الہ الا اللہ کا عہد ہے یہ ہماری طرف کس وقت متوجہ ہوا عہد لا الہ الا اللہ ہے کیا یعنی جب ایک انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا کہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر اور دنیا سے باہر اللہ جل شانوں کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس کا مطلب کیا اگر ہمیں سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو بیان کریں دیکھیں یہ مسلمانی کی اسلام کی بنیاد ہے اور شاید اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ اس پہ بات کریں بتائیں سمجھائیں کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیں کوئی نو مسلم ہم سے پوچھ لیں کہ آپ مجھے لا الہ الا اللہ کی تفصیل بتائیں کہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے تو شاید ہم چند دو چار رٹے رٹائے جملوں کے علاوہ ہم اسی کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے اس سے اللہ جلشان جب یہ کہنے والا یہ وہ کیا چیز ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ میں اس کی مشکلات جانتا ہوں اس لیے لرستا ہوں جب لا الہ الا اللہ کہتا ہوں کہ یہ زبان کے بول ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت درکار ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر کھڑا ہے تو واقعی اس کا کلمہ پھر کلمہ ہے آخر اس کلمے میں وہ کون سا وزن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پرچی پر اس کو لکھ دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر دنیا و مافی ہا حدیث کے الفاظ یہی ہیں نا کہ دنیا و فیہا یعنی زمین بھی ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس دونوں کے درمیان موجود سب کچھ سارے سمندر سارے دریا ساری مخلوقات ساری زل... یہ سب کچھ اگر اس دوسرے پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لا اہ والا پلڑا بھاری ہے وہ کیا... وہ کیا چیز ہے وہ اس کی حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کی وہ لا الہ الا اللہ کے فقط بول نہیں ہے وہ اس کی حقیقت ہے اس حقیقت کے اندر اس انسان کا اللہ جلشانوں جل کے ساتھ اس کلمے کی بنیاد پر جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اپنا مالک اس پوری کائنات کا کارساز اس کو چلانے والا اور ہر چیز میں اللہ تعالی کا امر دوڑتا ہوا جب وہ دیکھ لیتا ہے علماء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ جان نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے کہ اللہ ایک ہے اس بات کا گواہ اس بات کی گواہ کے گواہ مسلمان بھی ہے اللہ کی وحدانیت کی تو گواہی کی شہادت جس کو عربی میں کہتے ہیں گواہی کی شرط کے اندر فکہا نے یہ لکھا ہے کہ انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر گواہی نہیں دے سکتے گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تب آپ گواہی دیں گے میرے خیال ہے دنیا کی عدالتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سنا ہے اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں مجھے کسی نے بتایا ہے تو اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں گواہی تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو اللہ جب شالو فرماتے ہیں کہ میری وحدانیت کی گواہی مسلمان دیں گے کہ ان کہ میں ایک اس کی گواہی مسلمان دیتے ہیں تو فصیل نے کہا ہے کہ جب جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم اسے کون ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا تو جب دیکھا نہیں ہے تم گواہی کیسے دیں گے اور اللہ نے فرمایا کہ دیں گے اور دیتے ہیں تو یہاں وہ نے لکھا ہے کہ یہ گواہی جس اس گواہی میں جو اللہ کو دیکھنے کی بات ہے وہ آنکھ سے دیکھنے اس ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں ہے وہ دل کی آنکھ سے اللہ جل شانوں کی عظمت اور اس کی صفات کو دیکھنے کی بات ہے کہ انسان کی جب دل بینا ہو جائے جب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید اتر آئے واقعی حقیقی معنوں کے اندر تو پھر اس کا دل گواہی دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ جلشانوں کی صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مراد کیا ہے اللہ کی خالقیت سے مراد کیا ہے اس کی مانکیت سے مراد کیا ہے اس کے تمام کائنات کا نظام چلانے جس کو متصرف الامور ہر چیز میں اللہ کے حکم ہونے سے مراد کیا ہے یہ اسلام کی اور عقیدہ توحید کی بنیاد ہے اس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو پوری عمارت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر یہ بنیاد مضبوط ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چیز بالآخر اس کو چاہے وہ جتنا بھی دنیا کے اندر گناہگار ہو یہ وہ چیز ہے جو اس کو کھینچ کر آخر کے اندر جنت, جنت کے اندر لے جانے کا باعث بنے گی اسی طرح محمد الرسول اللہ آہد ہے صرف اس اقرار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جشانوں کے رسول ہیں یہ تو اس کے الفاظ ہیں یہ تو یہ تو لیکن اس کے اس کے پیچھے کیا تفصیل ہے اس کے پیچھے یہ تفصیل ہے کہ یہ امبیا نے اس کے لیے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ و والسلام دنیا میں آتے کس لیے اللہ بھیجتا کیوں یہ منصب لبوت عطا کیوں فرماتا ہے کتاب کیوں اتارتا ہے ان کے اوپر اور انسانوں کی اس جماعت کو جو یقیناً انسان ہوتے ہیں اور ان کی جو باڈی کیمسٹری جس کو کہنا چاہیے یعنی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح باقی انسان بنتے ہیں وہ بھی جسمانی اعتبار سے انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں پھر اللہ جل شاہ اس جماعت کو خاص کیوں فرماتے ہیں ایک خاص پیغام کے ساتھ اس کے لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امبیا علیم السلاط والسلام کی آمد اور بیست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو یہ بات عمل کر کے دکھائیں اور بتلائیں کہ اللہ جلشانہ تم سے اس قسم کی زندگی چاہتے ہیں ایک خاص قسم کی زندگی ایک خاص قسم کا طرز حیات اللہ جل شانو نے اس کا مطالبہ کیا کہ مجھے تم لوگوں سے ایسی زندگی چاہیے اور ایسی زندگی تم پر تم کیسے آؤ گے اس کے لیے نمونے کے طور پر یہ نبیوں کی جماعت بھیجی گئی ہے مختلف امتوں کی طرف مختلف نبی بھیجے گئے ہیں اور دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر یک بعد دیگر نبی کیوں آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا نبی کیوں آتا ہے سوا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دو لاکھ کے لگ بھگ نبی آئیں نبی ایک طرز حیات لے کر آتے ہیں خود پرفارم کر کے ایکٹ کر کے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ہے معاملہ یوں چلے گا عقائد یہ ہوں گے ایمانیات یہ ہوگی عبادات ایسے کی جائیں گی معاملات ایسے کیے جائیں گے اخلاق ایسے رکھے جائیں گے معاشرت اور اجتماعی زندگی ایسی گزاری جائے گی تجارت یوں ہوگی زراعت یوں ہوگی عدالتیں یوں چلیں گی نظام و حکومتیں یوں چلیں گی انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام اس کی پوری تفصیلات مکمل طور پر بیان کر کے جاتے ہیں اور ان کی محنت کے نتیجے کے اندر ایک جماعت افراد کا ایک گروہ اس پورے مکینزم کو اس پورے نظام کو اس پورے سسٹم کو سمجھ لیتا ہے اپنے اندر اتار لیتا ہے پچھلے نبیوں کے ان لوگوں کو عیسا علیہ السلام کے ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں اس پورے نظام نبی کو دیکھ دیکھ کر اس کی صحبت کی برکت سے پورے نظام کو سمجھ جاتے ہیں تو پچھلے نبیوں کے اندر بھی ان کی جماعتوں نے ان کے لوگوں نے جن پر انہوں نے محنت کی وہ اس بات کو سمجھے اور نبیوں کے جانے کے بعد وہ انسانیت کے سامنے وہی نمونہ کھڑا کر دیتے ہیں پوری عالم انسانیت کے سامنے پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے آسمانوں سے اترا ہوا طرز زندگی اور اللہ کا مطالبہ ہے اللہ کو چاہیے تم سے اس طریقے سے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تمہارے پاس جب وہ قومیں جب وہ امتیں اپنے نبیوں کے پیغام کو فراموش کر دیتی ہیں اس طرز زندگی سے دور ہو جاتی ہیں دور ہونا وہ شروع ہو جاتی ہیں آخری مرحلہ اس کا وہ آتا ہے جب ان امتوں کے علماء بھی اس طرز کو چھوڑ دیتے ہیں یہ زبان کا آخری نقطہ ہوتا ہے کہ امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی احکامات خداوندی کے اندر اونچ نیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے علماء یہود کرتے تھے جیسے علماء نصارہ کرتے تھے جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو یوں سمجھے کہ پورا نظام فاسد ہو جاتا ہے کتاب بدل دی جاتی ہے اس میں تحریف ہو جاتی ہے قومیں وہ زندگیاں گزارنا چھوڑ دیتی ہیں حتیٰ کہ ان کے علماء بھی بدل جاتے ہیں وہ بھی اپنے معاشرے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے جیسی قوم ہوتی ہے ویسے مولوی ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوتے اسی مخلوق میں سے وہ بھی نکلے ہوتے ہیں پھر اللہ جلشان ہو جب اس فساد کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی نبیوں کی کے پیغام کو بتانے والی کوئی جماعت نہیں رہی نبیوں کی زندگیوں کو پیش کرنے والے لوگ نہیں رہے انسانیت کے سامنے حقانیت کی دعوت و تبلیغ والی جماعت نہیں رہی تو اللہ جلشانوں پہ نئے نبی کو بھیج دیتے تھے بعض اوقات پرانی کتاب کے ساتھ بعض اوقات نئی کتاب کے ساتھ نیا نبی آتا ہے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا تھا یہی سلسلہ یہ سوا لاکھ نبی اس لیے آئے اس دنیا کے اندر اور کبھی ایک وقت کے اندر کئی کئی آتے تھے کیونکہ ان نبیوں کا علاقہ دیا جاتا تھا کہ ایک نبی مصر کے لیے تو ایک نبی شام کے لیے ایسے ایسا بھی ایک وقت میں بنی سائل کے اندر کئی کئی نبی مبعوث ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اس کے بعد ایک بات طے ہے اللہ نے دو دو چیزیں طے ہیں ایک یہ کہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا وہ انا نقل نظن ذکر وہ ان نحول اللہ نے فرمائی یہ قرآن ہم نے اتارا ہم خود اس کی حفاظت کریں گے انجیل کی طرح اس کی انجیل کی حفاظت نصارہ کے ذمہ تھی یا تورات کی حفاظت یہود کے ذمہ تھی یا زبور کی حفاظت اس قوم قوم کے پاس تھی اس قرآن کی حفاظت میرے اور آپ کے ذمہ نہیں اللہ جل شاہوں نے اپنے ذمے لیے ایک تو یہ محفوظ رہے گا قیامت تک اور اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ اور کتاب نہیں آنی اگر کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا جیسے پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا دوسرا ایک نہ ایک جماعت انسانوں کا ایک نہ ایک گروہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں انبیاء علیم اصلاط والسلام کی زندگیوں کا نقشہ انسانیت کے سامنے پیش کرتا رہے گا یہ لوگ زندہ رہیں گے دنیا کے اندر کہ جن کو دیکھ کر جن کے ساتھ رہ کر جن کے معاملات کو دیکھ کر جن کے اخلاق کو دیکھ کر جن کی عبادات کو دیکھ کر جن کے ایمان کو دیکھ کر جن کی صداقت امانت کو دیکھ کر جن کے حیا اور حوصلے کو دیکھ کر جن کی شجاعت اور سخاوت کو دیکھ کر جن کے جن کی تجارت اور زراعت کو دیکھ کر جن کی عدالت اور حکومت کو دیکھ کر لوگوں کو یہ یہ تصور ملے گا اور یہ نقشہ ملے گا کہ انبیاء علی مصلاط وسلام کی زندگیاں ایسی ہوا کرتی تھی یہ نبیوں کا کی لائی ہوئی زندگیوں کا کی تصویر ہے جو ان لوگوں کے اندر یہ اللہ جل شاہ دنیا میں اس کو اٹھائیں گے نہیں قیامت تک ختم نہیں فرمائیں گے کیونکہ اگر یہ اٹھ گیا تو دنیا تو لوگوں کے کے اوپر سے اس بات کا وجود اٹھ جائے گا کہ آخر لوگ کیسے کیسے عمل کریں کس کو دیکھ کر عمل کریں کس چیز پر عمل کریں یہ لوگ موجود رہیں گے اس دنیا کے اندر مطالبہ مسلمانوں سے یہ ہے اور یہ امانت مسلمانوں کے حوالے ہے کہ یہ اس چیز کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کریں انسانیت کو دکھائیں اور بتائیں اور یہ اس کلمے کا عہد جو ہے جو میں نے آیت شروع کے اندر پڑھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد مختلف لوگوں نے کیا یہ عہد میں نے اور آپ نے بھی کیا اب ہمیں کبھی کبھی اس پر غور کرنا چاہیے کبھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس عہد کے بعد میری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جو اگر میں کسی کے سامنے رکھوں تو اس سے نبیوں کی زندگی کی جھلک آئے پتا چلے کہ یہ کسی نبی کا پیروکار ہے یہ چیز اس نے اس نبی سے لی اور ویسے ہمیں کبھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی نو مسلم نیا مسلمان ہوا ہو وہ اگر اسلام کی کوئی عملی شکل دیکھنا چاہے وہ یہ چاہے کہ مجھے کوئی باتیں تو سب کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں لیکچر بھی دے سکتے ہیں پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں کتابیں بھی اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی پریکٹیکل کوئی چیز دیکھنا چاہے آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھاؤ کچھ ایسے لوگ دکھاؤ کوئی ایسی معاشرت دکھاؤ جہاں پر تمہارے نبی کی چلتی پھرتی زندگی امن موجود ہو گھروں کو تو چھوڑیں بازاروں کو تو چھوڑیں اگر وہ کہے کہ ایسی کوئی مسجد دکھاؤ تو آپ کہاں بھیجیں گے اسے کو کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کہیں گے کہ بھائی وہاں چلے جاؤ ادھر ایک ایسا ماحول ہے کہ تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آئے گا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایسی ہو یقین یہ میں نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو گئی لیکن انفرادی طور پر لوگ ضرور موجود ہیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں نبیوں کی زندگیوں کا عکس ہے لیکن اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر ہمارے ہیں کہ وہ اجتماعی معاشرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پیدا فرما کر گئے تھے آج وہ ہمارے درمیان میں سے نکل گئی ہے اور اسی اجتماعیت اور معاشرت کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اسلام پر اور آج ہمارے دین پر اور آج ہماری دعوت پر غیر مسلموں میں سے کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کشش نہیں رہی اس دعوت کے اندر کوئی ہم جتنے مرضی آپ تقریریں کروا لیں ہم سے آپ جتنے مرضی لیکچر ہم سے دلوا دیں لیکن لوگ تو ایک کسی عملی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں لوگ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریکٹیکلی کچھ دکھائیں ہوتا ہوا نظر جو کچھ آپ لوگ بول رہے ہیں جو آپ بتاتے ہیں یہ آپ کے ہاں جو پیمانے ہیں خیر و شر کے نیکی اور برائی کے عمل یہ کس معاشرے کے اندر موجود ہے یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی کوتاہی ہے اجتماعی طور پر اس کوتاہی کے ساتھ ہم روز محشر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ جو ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہارا شعبہ تھا اس کا دین کدھر تمہیں جو اللہ جان نے منصب دیا تھا وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی امانت تھی یا نہیں تھی اس منصب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی درد اس میں حضور کی ہدایات کی در اتنی واضح اور ہدایات ایسے الفاظ کے ساتھ ہیں یہ تجارت کے احکامات آپ دیکھیں اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ طریقے جائز ہیں یہ چیزیں ناجائز ہیں یہ منافع جائز ہیں یہ منافع ناجائز ہیں خریدنے والے کے لیے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے واضح اور دو ٹوک احکامات ہیں ہم سے ہماری تجارتوں کے اندر پوچھا جائے گا ہم سے ہماری ملازمتوں کے اندر پوچھا جائے گا ہم سے ہمارے فیصلوں اور عدالتوں کے اندر پوچھا جائے گا کہ یہ جو منصب تم لوگوں کے یہ جو تم لوگ اپنے اپنے اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے بازار کے اندر اپنے دفتر کے اندر جو جو تمہارا دائرہ کار تھا یہ جو روایت آپ ہمیشہ سنتے ہیں حدیث شریف میرے خیال آپ سب نے بارہا سنی ہوگی کہ کلکم رائن و کل کم مسغول ان اس کا کیا تم میں سے ہر شخص نگہ ہے چیز کا نگہبان ہے احکامات کا نگہبان ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اپنی جرسڈکشن میں یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر میں تم سے پوچھوں گا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعانوں قیامت میں پوچھیں گے اور جرسڈکشن سے باہر نہیں پوچھیں گے اپنے دائرہ اختیار کے اندر پوچھیں گے کہ تم اپنے دائرۂ اختیار کا حساب دو کہ تمہارے دائرہ اختیار میں احکامات کدھر ہیں تمہارے دائرہ اختیار میں سنتیں کدھر یہ ہے وہ مشکلات لا علاج جس کو اقبال کہتے ہیں چونکہ جانتا ہوں اس وجہ سے لرزم کے کہ اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا آج ہمیں یہ جو مسلمانی کا دعویٰ ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیلات ہمیں پتہ نہیں ہیں اس کے لیے پہلی پہلی چیز جو ہے میں آپ سے ارض کروں اس بات ختم کروں پہلی چیز یہ ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے ہمارے پاس بالکل جو الیمنٹری لیول کا بالکل ہی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چونکہ بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہمیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتی مجھے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے نوجوانوں کے ساتھ یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹیز کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں وہ پیمانہ معلوم ہے کہ لوگ ضروری دین کے علم کے اندر کس جگہ کھڑے ہیں اور وہ اتنا حیران کن پیمانہ ہے کہ بالکل بنیادی چیزوں سے لوگوں کی نا عام طور پر عمومی طور پر اور اچھے خاصے تعلیم یافتہ سمجھے جانے والے حلقوں کے اندر بھی باقی دیہاتوں کے اندر اور دوسری جگہوں کے پر تو آپ پوچھیں نا اس کی ہمیں اب سب سے پہلی ذمہ داری علم اور آگہی ہے جب انسان کو علم آتا ہے تو اس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ میرے ذنعے کیا کیا ہے اللہ جلشانوں مجھے اور آپ کو ہم سب کو ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے